صورت الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الحق ملحق وما ادراک ملحق حق ہونے والی کیا ہے وہ حق ہونے والی اور تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہونے والی یعنی وہ واقعہ جسے واقعی پیش آنا ہے لازمی طور پر سامنے آنا ہے وہ کون سا واقعہ وہ قیامت کا واقعہ وہ قیامت کا دن ہے جو بالکل سچا وعدہ ہے سچی بات ہے لیکن بہت سی قوموں نے اس دن کے آنے کو جھٹلا دیا فرمایا کزبت سمود و سمود اور آد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا قار بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ٹھوکنے کوٹنے کھڑا خڑ دینے والی ایک چیز کو دوسری چیز میں مارنے والی ایک قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے لفظ کے اندر ہی تو سمود ایک حادثے سے ہلاک کیے گئے یعنی جن قوموں نے بھی قیامت کا انکار کیا ان کو دنیا میں سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ اقوام میں سے اور آد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پہ مسلط رکھا آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح پچھڑے پڑے یعنی لمبے اونچے قد والے لوگ کس طرح بے بس ہو کے ہر طرف گرے پڑے تھے کیونکہ آندھی اتنے زور کی تھی کہ اس نے ان کو اپنی جگہ سے اٹھا کے دور لے جا کے پٹایا تھا جیسے آج کل بھی ہریکنز ہوتے ہیں یا ٹورنیڈوز ہوتے ہیں پورے پورے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں گاڑیاں اڑ جاتی ہیں انسان اڑ جاتے ہیں تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑا پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں اب کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی بچا نظر آتا ہے یعنی ان کی پوری پوری نسل تباہ ہو گئی اور اسی خطا عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں یعنی قومی لوت نے کیا ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا اشارہ ہے طوفان طرف تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھے یعنی سنی انسنی نہ کر دے فیضان پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا یوم ادم واح اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی وَالْمَلَكُ ملک ارجا فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا یعنی وہ دن اس لیے آئے گا تاکہ ہر انسان کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے چاہے اس نے لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا اما من اوتی کتابی کتابیا اس وقت جس کا نام امال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامال نام میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے مومن کو قیامت کے دن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ پروردگار اس کو پردے میں کرے گا پھر اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا پھر اس سے کہے گا کیا تم مانتے ہو وہ کہے گا اے میرے رب میں اعتراف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا آج میں تیرے گناہ بخش دوں گا پھر اس کی نیکیوں یا صحیفہ یا کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی پس وہ دل پسند ایش میں ہوگا آلی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے یعنی اس کے ہاتھوں کے قریب ہوں گے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان امال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں یعنی اس کی قیمت تم ادا کر کے آئے ہو وہ اما من اوتی کتاب بہ اور جس کا نام امال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لئی تنی لم اوتا کتاب یا وہ کہے گا کاش میرا امال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا کاش یہ میرے ہاتھ میں نہ آتا وہ سخت شرمندگی کا باعث ہوگا حساب میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے یا نہ کاش میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی اگنا ما انی مالیا آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا ہلکا ان سلطانیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا خدو حل حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو تم مل جہی پھر اسے جہنم میں جھونک دو تم مفی سلسل اوڑھا سب او نہ انس لکو پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو یعنی اہل جہنم کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا اور ستر گز لمبی زنجیر تاکہ وہ ادھر ادھر موو بھی نہ کر سکے اب نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو آگ لگتی ہے کچھ تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے اگر پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تو بھاگے تو گرے گا بھائی بھاگ ہی نہیں سکے گا ہاتھ بندے ہوئے جسم بندھا ہوا تو یہ صرف جو بند کے تھوڑی دیر بیٹھنا ہی آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے کہاں یہ کہ وہ اس آگ میں بندھے ہوئے ہوں کہ ادھر ادھر بھاگ بھی نہ سکے قصور کیا تھا ان کا جن کا یہ انجام ہوگا نمبر ون ان کا بل عظیم یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا, تھا. ملحت تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا ایسے خود ہی بن گئی یہ انجام ہے اس کا جو اپنے رب کو نہ مانے دوسرا قصور وَلَا عَلَى تَعَامل <مِسْكِين> اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا یعنی یہ نہیں کہا جب مسکین کو خود نہیں کھانا کھلاتا تھا خود کھلانے کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے اور وہ ہے دوسروں کو توجہ دلانا کہ تم بھی کھلاؤ تو اس کا یہ جرم تھا کہ اس کے آس پاس بھوکے لوگ تھے ضرورت مند لوگ تھے اور وہ ان کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتا تھا یعنی ان کی ضروریات پورا کرنے کی اس لیے هُنَا حَمِيمٌ آج یہاں اس کا کوئی یار غم خار نہیں کیونکہ دنیا میں اس نے کسی کا غم نہیں کھایا تو آج اس کا بھی غم کھانے والا کوئی نہیں وہ لا من غسلین اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا لا کل خواتین جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور رسلین کیا ہے زخموں کی پیپ اور کچھ لہ اور گندگی جو نکل نکل کے ان کے جسموں سے ایک کونے میں جا جمع ہوگی اور وہی سے ان کو کہا جائے گا یہی پی لو جو پیاس لگے پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا کال نہیں تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو ولا بقول یہ کسی کاہن کا قول نہیں تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے ولو علينا بعد علیہ اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی جو کہ نہیں کی اگر کی ہوتی تو ہم ایسا پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا تو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں پہنچایا سچ سچ بالکل برہک پہنچایا اس لیے ہمیں پورے اطمینان یقین اور پوری سچائی کے ساتھ اس کلام کو قبول کر لینا چاہیے کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح بہبود ہے وہ انہول لِّلْمُتَّقِينَ متقین اور بے شک وہ البتہ ایک تذکرہ ہے نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وَإنَّا لَنَعَلَمُ أَنَّ مِنكُم <مُكذبين> اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جھٹلانے والے بھی ہیں وہ ان حلہ حسرت ان کافرین ایسے کافروں کے لیے یقیناً مجھے حسرت ہے وہ حق <الْيقِين> اور یہ بالکل یقینی حق ہے فسب بسم رب پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے اللہ کی پاکی بیان کیجئے اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ خود اپنے انکار کا ذمہ دار ہے۔ سورۃ المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائکه والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50000 سنه فصر سبرن جمیلا مانگنے والے نے عذاب مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آخر سے ڈراتے اللہ کی ناراضگی سے ڈراتے کہتے اچھا پھر نہیں مانتے ہم تو لے آؤ دکھاؤ تو مگر سچے ہو عذاب لا کر دکھاؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے پھر ماننے کا کون سا وقت باقی رہے گا فرمایا وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے انکار کرنے والوں کے لیے ہے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے ضلع معرج معاج کہتے ہیں سیڑھی کو یعنی بلندیوں والا ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یعنی اگر کوئی وہاں پر اس طرف ٹریول کرنا چاہے تو پچاس ہزار سال چاہیے اس کو پسبر سبرن جمیلا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے شائستہ صبر خوبصورت صبر ان بایدہ یہ لوگ اسے دور سمجھتے نہیں قیامت کے آنے کو قیامت آ گئی تو پھر وہ ان کے ٹالے نہ ٹلے گی اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں کیسا ہوگا وہ دن یوم تکون اسما کالمحل اب انسان امیجن کرے کہ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا یعنی اس کی حالت بدل جائے گی اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے ایک اور آیت میں آتا نا یوم الرد غیر الرد جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی یعنی نہ صرف یہ کہ آسمان بلکہ زمین پر بھی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی اور سب سے بڑھ کر ولا یس الحمیم حمیما کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا اور کسی کو ہوش نہ ہوگی کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے مجرم چاہے گا کہ اس دن کی عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے دنیا میں پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فتعے میں دے دے اور خود بچ جائے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہو تو کیا تم اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہو گے تو وہ کہے گا ہاں تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے دنیا میں اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا اور نے اس وقت نہ مانا ہر گز نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے جو گوشت کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ مو موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کے رکھا یعنی صرف دنیا کی محبت اس کے دل میں تھی اور اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا اور وہ اللہ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا اور حق کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس کا انکار کر دیتا تھا خلی کا حل آ انسان تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے ادام شروج آ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے وہ اضاس من اور جب اسے خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے دوسروں کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا السلین سوائے یعنی نماز پڑھنے والوں کے وہ اس ایب سے بچے ہوئے ہیں جو حقیقی بانوں میں نماز پڑھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے آگے ڈرتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے اللہ دین اللہ دمون جو نماز پڑھنے میں ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں جو اپنی نمازوں کی ادائیگی میں دوام اختیار کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ نہ کیے جائیں تو وہ ان کا پھر فائدہ نہیں ہوتا مثلا اگر کسی بیمار کو علاج کرانا ہے تو اس کو دوا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق لینی ہوگی اگر وہ کہ دن میں تین دفعہ لو تو اسے تین دفعہ لینی ہوگی اگر وہ دو دفعہ لے رہا ہے تو وہ نہ لیے جیسی ہو جائے گی تو اسی طرح یہ لوگ جو نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے کبھی پڑھی کبھی نہیں تو وہ باقیوں کو بھی ضائع کر دیتی جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے اور یہ حق زکات کے علاوہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین وہ لوگ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور ننگے ہونے سے بھی اریا سے بھی ودی وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی زنا سے اوریانی سے ننگے ہونے سے پرہیز کرتے ہیں اللہ اللہ ازبا جہم امام اللہ غیر غیرومین بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے آج کی دنیا میں مملوکہ عورتیں تو نہیں ہے اس لیے گزشتہ دور کی بات ہے یہاں کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ولدین جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں وعدے پورے کرتے ہیں ولدین شہادا تم قو جو اپنی گوایوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں یعنی سچی گواہیاں دیتے ہیں ولدین اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں بار بار نماز کا ذکر ہے کبھی دوام کی بات ہے کبھی حفاظت کی بات ہے یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے جنت کے باغوں میں رہیں گے اولا کفی جنت مکرمون پسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں طرف سے گرو در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی یعنی سورج ہر روز ایک نئے انگل سے نکلتا ہے اور ایک نیا مشرق ہر روز بن جاتا ہے فرمایا کہ وہ رب جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے جہاں جہاں سے بھی سوریہ نکلتا اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے لہذا انہیں اپنی بہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استعانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی ضلعت ان پر چھا رہی ہوگی یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے رحمان ابراہیم قبل ان علیم ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب جائے اس نے کہا امریکہ کے لوگو میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو اللہ تمہارے گناہوں سے در گزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا کاش تمہیں اس بات کا علم ہو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے یعنی سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے چھپ جاتے تھے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی پھر میں نے الانیہ بھی تبلیغ کی اور چپ کے, چپ کے بھی سمجھایا اور ایک پیغمبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہر طریقے سے سمجھاتا ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ تم پر آسمان سے خوب بارشے برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے یہ استغفار کے فائدے جو نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے یہ باقی سب کے لیے بھی ہے حضرت حسن بسری سے مروی کے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے آپ نے اس کو یہی نسخہ بتایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو ایک آیا اس نے کہا کہ ہماری بارشیں نہیں ہوتی قحط سالی ہے اس کو بھی یہی بتایا کہ تم استغفار کرو ایک نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اگتا نہیں ہے یعنی جو شخص جو بھی تکلیف لے کر آیا ان سب کو انہوں نے ایک ہی وظیفہ بتایا اور وہ کیا تھا کہ اللہ سے اپنے گناوں کی معافی مانگو اور یہاں یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نور علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے گناوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہارے لیے حالات درست کر دے گا تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی دے گا یعنی نیکی کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی لیکن نیکی دنیا میں بھی اپنے اثرات رکھتی ہے تو اس لیے انسان کو جب کبھی کو غم دکھ تکلیف پریشانی ہو تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے معلوم نہیں کون سا ایسا گنا ہو جو ہم کر کے بھول چکے ہو۔ ہمیں خود بھی یاد نہ ہو اور وہ ہمارے بہت سی نعمتوں کے رستے میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہوں تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں تو بات نہیں بنے گی اور اس کو ہٹانے کے لیے اللہ کے حضور توبہ اپنے گناہوں کی معافی ان یعنی استغفار سے وہ زبانی کلامی چند لفظ پڑھنا نہیں بلکہ انسان کہے کہ کیا اللہ میں ان گناہوں پہ بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور ان پہ بھی جو مجھے یاد بھی نہیں وہ جو میں نے گناہ سامنے کی اور وہ جو کہیں چھپکے کیے وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا صحرا میں ایک شخص جس کی اونٹنی کھو کر واپس ملے تو وہ خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے پر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون اللہ وقار اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں یعنی تم اللہ تعالی کی عظمت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے تم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو تمہیں مقام دینا چاہیے اللہ سے بڑھ کر اللہ کی یاد سے بڑھ کر تمہارے نزدیک تمہاری اپنی خواہشات ہے تمہاری دنیا ہے تو اللہ کا حق نہیں کہ تم اسے یاد کرو اور اس کے آگے جھکو اور اس کی خوشی کے لیے اب صدقہ کا خیرات کرو قد خلق اکوارا تم آئے کیسے یہاں دنیا میں اسی نے تو تم کو پیدا کیا حالانکہ طرح طرح سے بنایا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان بنائے تمہیں بھی بنایا تمہارے اوپر آسمان بھی بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا یعنی نفس کی نشانیوں کے بعد کائنات کی نشانیوں سے ان کو سکھایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا یعنی انسان کا جسم جس چیز سے بنا ہے وہ زمین سے ہی آتی ہے خوراک تو جیسے پودے زمین سے خوراک لے کے اگ کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں انسان وہاں کھڑا نہیں ہوتا ایک جگہ جم کے اس کو آزادی دی ہے گھومنے پھرنے کی لیکن بنا اسی خوراک سے ہے جو مٹی سے آتی ہے انسان کے لیے پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو اپنی ضروریات پوری کرو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی میری نہیں مانتے اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے کیونکہ مال اور اولاد ایسی نعمتیں کہ جو انسان کو عام طور پر سرکش کر دیتی ہیں انسان کہتے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں میرے پاس اپنی ضرورت کا سب کچھ ہے. حالانکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت جا سکتی ان نعمتوں میں ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ سرکشی ان لوگوں نے بڑے بھاری مگر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہے ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو ود سوا یغوت, یعوق اور نسر کو یہ پانچ نیک لوگ تھے قوم نوح کے جو ان کے نزدیک بڑے مقدس بن گئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے میں لگ گئے کہ یہ ہمیں کل قیامت کے دن چھڑا لیں گے تو جمنو علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑو صرف اللہ کو سیدھا پکارو تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا تم اس لیے آئے کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے چھڑا دو یارب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا یعنی ان کے جو رئیس ہیں ان جو بڑے ہیں وہ اوروں کی گمراہی کا سبب بن گئے اور شرک پر ان کو لے گئے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے یعنی اب ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب ان پہ ہدایت کے دروازے بند مما ختیا تہم اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈبوئے گئے اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے آگ میں جھونک دیے گئے یعنی بظاہر پانی میں ڈوبے تھے لیکن اس کے بعد آگ میں چلے گئے عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا انو علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا تو نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا ربلی ولی والی مندیا ولا تزد الظالمين اللہ تبارا میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اس کو بخش دے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر نور السّلام کی پھر دعا قبول ہو گئی اور اس قوم کو ڈبو دیا گیا سورت الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا یعنی قرآن مجید کو غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑا تھا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی اس زمین پر انسان کے علاوہ جن بھی آباد ہیں اور وہ بھی مکلف ہیں ان سے بھی اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے خلق الجن والا اللہ علی آبدون میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ صرف انسانوں کی طرف نہیں تھی بلکہ وہ جنوں کی طرف بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے تو بہرحال جنوں کے ایک گروہ نے آپ سے قرآن سنا اور جب سنا تو فوراً آگے جا کر بتانا شروع کیا اور فوراً پہچان گئے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی سیدھا راستہ دکھاتی یہ کتاب پہلی دفعہ سن کے پتہ چل گیا کہ کتاب کس کام کے لیے آئی ہے یعنی ایک طرف نو علیہ السلام کی قوم کو ساڑھے نو سو سال میں نہیں سمجھایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور دوسری طرف جنوں کے گروہ نے ایک ہی بار بات سنی اور ان کو پورا مقصد سمجھ آ گیا تو فرق کس چیز کا ہے دلچسپی کا سنجیدگی کا کہ واقعی انسان کوئی سچا ہو اپنی ذات کے اندر اپنے لیے مخلص ہو تو کہنے لگے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلی اور ارفا ہے اس نے کسی کو بیوی بی یا بیٹا نہیں بنایا اب دیکھیں کہ عام طور پر انسانوں کے جو جنوں کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں بڑے منفی ہوتے ہیں جن کا لفظ آتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ہی خراب سی کوئی چیز ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سب جن برے نہیں ہوتے دیکھیں جنہوں نے قرآن سنا وہ بہت اچھے بھی تھے اور انہوں نے فوراً بات مانی اور پھر فوراً شرک کی تردید کر دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں یعنی جنوں میں شریر بھی ہیں اور نادانی میں نہ سمجھے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو شاید پکڑ ہو جائے تو کہتے قرآن سن کے ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن بھی اور انسان بھی غلط باتیں کرتے ہیں اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا اس زمانے میں خاص طور پر لوگ جب ٹریول کرتے صحرا وغیرہ میں کئی رات کو رکنا پڑتا تو یہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے یعنی کہ اس سے ڈرتے تھے ان سے تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو جنوں سے ڈرتا ہے وہ اس پہ حاوی ہوتے اگر آپ ان کو بس اللہ کی ایک اور مخلوق سمجھیں نہ اور بہت سی مخلوق ہے تو پھر اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو انہوں نے یعنی یہ انسانوں کی اپنی غلطی اپنا قصور ہے کہ انہوں نے جنوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے یہ سمجھ کے شاید وہ زیادہ بڑی طاقت رکھتے ہیں اور پھر خصوصی طور پر جب وہ ان سے پناہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں تو جو شخص اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے اسے کسی اور مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کی پناہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے یعنی بہت ستارے ٹوٹ کے ہمارے اوپر گرتے ہیں اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پہ لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا یعنی فرشتوں کی باتیں وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب پاتا یعنی اب یہ اجازت نہیں رہی بڑی یہ پہرا بندی ہوگی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے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 اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات کی راہ دکھا دی کیونکہ وہ اللہ سے بے خوف نہیں تھے اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ حق سے منحرف دونوں دونوں گروہوں کی بات کی جا رہی ساتھ کے ساتھ ہی تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا یعنی اللہ کی اطاعت کا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور آپ کہیے کہ مجھے یہ بھائی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر سیدھے رستے پر ثابت قدمی سے چلیں یعنی کہ ایک دن سیدھے رستے پھر الٹے پڑ جائیں تو ہم انہیں خوب سا رابط کرتے یعنی ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دیتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں لیکن دنیا کی نعمتیں ہر ایک کے لیے امتحان ہیں چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو کیونکہ جب انسان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے پھر رب کو زیادہ یاد کرتا ہے جب دن اچھے ہوتے تو یاد میں کمی بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ نہیں صرف سوچنا چاہیے کہ اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ ہم سے بڑا راضی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک ڈیلی ہو اور اگر کسی کے حالات تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی ہو کہ وہ اللہ کو یاد تو کر رہا ہے بندہ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو یعنی صرف اللہ سے مدد مانگو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اللہ ہی کے لیے قیام اور کرو اللہ ہی سے دعائیں مانگو یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ اور مخلوق سے اپنی لو لگاؤ یا نماز میں بھی اسی کو یاد کرو اور پھر بعد میں بھی اس پر بھروسہ کرو اللہ کی بجائے یا کسی اور سے کچھ مانگو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے کل اما ربی اولا اشر کبھی احدا کل ان در ولا رشد کل انجیر احدن او لن اجدنی ملتا الہ بلا غم من اللہ و رسالات میں رسول فَإنَّ لَهُ نَارَ فِيهَا <عَبَدًا> اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں